والصلاة والسلام على سبيل الرسول <تصفيق> مجاہد آل سنت مولانا حامد رضا سلطانو صاحب اور والدانی بزرگ والے میں دین حضرت علامہ مولانا محمد نواز صاحب نقسبندی دامت برکا تو ملالیا وساطت نی بنتا ہے لاچی جناب تک پہنچا رمضان المبارک کا مہینہ زیادہ وقت خطاب و بیان کا لینا چند گلیں جہیا مختصر وقت کچھ کرانگا دعا ہے رب العالمین اپنی مرضی کے مطابق بیان دی توفیق بخش میں موضوع جناب کے سامنے پیش کرنا ہے شہدا بدر کی قربانی کا انسانی معاشرے میں سہدائے بدر کی قربانی کا انسانی معاشرے میں مقام اللہ تعالیٰ منوشرے صدر انہوں کے سب فرماتا پرماتا میں سمجھا سکا سمجھ سکو پھر ابھی دار عمل کر سکیں تمہ پہلا گزارش کرنا کہ دینے اسلام ایک محب ایک عبادات مجموعے کا نام نہیں بلکہ ایک معاشرتی دینے اور انسانی معاشرے کی ایک ضرورت مقصد کی بھائی انسان دنیاوی زندگی جتے بھی گا نا وہ دینے اسلام دے تحت زندگی گزارنے دا محتاج ہے ہاکم دی شکل چ ہو تاجر دی شکل چ کسان شکل چ ہو مولوی دی شکل چی پیر رابر کی شکل چورت چو کی شکل چو یا مرد کی شکل ہر انسان نبی پاک سرکار دے دین دا محتاج دنیا ویچ انسان ادو ہی انسان واگو زندگی گزار سکتا ہے جدو نبی دے دین دے مطابق بس پکی پیڑھی گل ایس وقت دین اسلام مہگ ایک مذہب کی حیثیت سے دیکھا جا رہا ہے کہ یہ لوڑ صرف مسجد نا مہلوئی مخصوص طبقے کو باقی نوڑ نو نہیں جبکہ حقیقت ہے کہ دین دی دیڑ ہر ایک انسان ضابط حیات انسانی زندگی اس دی محتاج ہے جس طرح کے مچھلی پانی دی محتاج مچھلی پانی تو بغیر رہ سکتی بیچاری باہر آئے گی چت تڑفے گی تڑفنے تو باہر جان دے, دے انسانوں کا یہ حال بنتا ہے دین تو جب دیشے ہو پھر چند دن تڑفتے ہیں ترف کے جان دے سکون تے جن تمینان زندگی اس لیے ملتی ہے جدو مدینے کے تاجدار دین دے تحت گزاری جائے سمجھا جی وجہ کی اللہ تعالیٰ نے ایک مخلوق بنائی ہے اللہ نے نہ غصہ رکھا نہ شبت رکھی اور نور دی مخلوق اس واسطے نہ لذیذ چیزاں دے کھان پین استعمال دی کی لوڑ ہوں نہ لڑائی تک جھگڑے ہوتے ہیں کدی سنے اللہ فرش سے لڑتا ہونا کوئی تو اخبار رپورٹ کدی آئی نہیں, نہیں آئی اسے واسطے نہیں آئی کہ اللہ سونے نے فرشتہ مہز نور دی مخلوق بنایا جنہیں اکل ہے اللہ دی عبادت کو سمجھو ہر دم سمجھو انہاں دا کھانا پینا سمجھو اللہ کی یاد نے انہاں انہیں نہ گسا ہے نہ ہے دوسری ایک مخلوق نو کیا جاندہ ہے جنہوں حیوانات آخیا ہے جانور یہاں چلان نے شہوت اور غصہ گسا رکھا یہ چکل کو اسے واسطے جانور ہر کھان دے پیندے نظر آنگے لذیذ چیزاں اپنیا دے پیچھے پجتے نظر آؤ گے یا پھر لڑتے نظر آؤ گے کی خیال و ہور کوئی فکر نہیں سوائے لڑن کو اور سوائے کھان پی کوئی ہے کسی شہر کی فکر ہونا ہے اس واسطے کہ اللہ سونے نے وہاں آکل جیڑی ہے نا نور والی دولت اس کو خالی رکھا تیسری مخلوق اللہ وحدہ بہادر شریک نے انسان بنائی عجیبی مخلوق رب سونے اپنا کاریگر ہون کا ایسا کارنامہ دکھایا سو کہ دے دی مخلوق خدا کی خدائیت ہے ہی نہیں اس مخلوق کا اللہ سونے نے ویک سبانگ ال الہ میں یار کیے بلند رکھا ہے، ایک پاسے اندر رکھ دی ترشتہ اقل اس عقل کا تقاضا ہے کہ اپنے رب کو پچھانے اور نفے نقصان سمجھے اور رب سونے کی کرے وہ فرشتہ کام کرے اللہ دی یاد اللہ کا ذکر اللہ کا فکر اپنے پیدا کرے کا ہر ویل احسان پچھانے صفت اللہ نے رکھی ہے فرشت والی بندے دوسرے پاسے انسان کے اندر گسا قدم یہ تھی جت پچھو لگ جاتی یہ بوڑھی بولتا ہوا بولنا ہوگی تو ایج ہیٹوں سے ہویا نہیں بلڈ پریشر تیز ہو جائے وہ وجہ کی اسی واسطے لڑائیاں جگڑے ہوتے ہیں بندے انسانوں کے جڑے ڈنگر والے سن وہ کیوں دینے کیوں کہنا کہ اللہ نے غصہ رکھتا ہے رکھا یہ خمیر تہارے رب نے ہے گڈ دہمت رکھی سو خواہش لذیذ چیزاں کی اسے واسطے یہ مانگو ہر ویل لذیذ چیزاں دے پیچھے بجا بھی پھر کدی ویکو تناب شالا مار چاہے چل گے پڑ دیا کبھی ویخو گے جناب جی ون ساری چیزیں کھا کے اس پیپسی دے ڈکل کھول کے جناب اپنے شوق مزے پورے پیا کرسے ریسٹورینٹ کبھی کسی دور کھاوان پیو اور ہم بستری دیا جنیا بھی ہو دے او جناب اپنے دے نو پورے کرنے تقاضے نے وہ سارے اپنے پورے کردھ دو گل سمجھا جی دو کام نے ڈنگر والے ایک لیے فرشتہ والی گل سمجھ نہیں آئی یار انسان ایک شہ کیڑی ہے فرشت والی اور دو چیزیں کتوں دیا ڈنگر والی اچھا ایک لحاظ ڈنگر آر ایک لحاظ فرشتے, فرشتے بن جاتے <laughs> سمجھ آئی نہیں ہوں اللہ لا شریک مولا نے یہ شہ رکھ کے گسے والے جدو گا تو یہ تقاضا ہے جدو کٹے ہونا لڑائی ہونی اس قدم شہدت کا ٹکاضا ہے ताकत ने कमजोर दबा डरोगे जानवर हम कुत्ता तगड़ा होगा मालिया जनाब ना खाने आना ना समझ आई कि नहीं फितरत उन्हें पूछता रखनी है जोड़ा ताकतवार होगा वो माड़े मारी रखेगा ماڑا جڑا دے تو ویلیا ہو کے بچارا تک کھا پی لینا نہیں تے جی سامنے آ جائے تو ان کی جانوی بنی ہوتی یہ جانوروں یہ شہ موجود صفت غزہ بت جی شہبت والی اندر جدو ہے تو اس اللہ سونے نے ساری زندگی بنائی یہ زندگی الیا گزار ہی نہیں سکتے نو اپنے بندیاں نال گزارن اپنے آدم دی اولاد نال گزارن کے محتاج اچھا کھان پین، اپنے لباس وغیرہ ہر چیز ایک بندہ ہر شاید کہیں تیار کرے گا لازمان نے کسی نے کچھ تیار کرنا ہے کوئی کپڑا پیا بنا ہوں دا ہے, کوئی جی پہ بنا ہوں دا ہے, ہے جی کوئی خوراک تیار پیا کر کوئی جناب مشینری پہ بنا دا ہے, کوئی کچھ ہے گھر دیکھ کے جنیاں ضروریات زندگی ہے وہ اچھا سارے رل کے پوریا کرنی جب رل کے پوریا کرنی نے تو رہنا ہے انسانی معاشرہ بننا ہے جب کٹھے رہنا ہے تو ہر کٹھے رہن سڈے ایک پاسے گے نے چڑھائی کرنی ایک پاسے خواہش کے شبت نے چڑھائی کرنی ہوں اب گے لڑا گے تو لوگوں کے دوسرے کے حق مارن کی کوشش کرانگے کرے خواہش جہی ہے اس لزیز تو لذیذ چیزاں جی حاصل ہو سکتی ہیں بھاوے حرام اویں اپنی آہر بھی آ جے بھی آپ کھو کھس کے نہ تو اپنے استعمال لیا کوشش کرنی ہے یہ سارے مزاج چلا نے رکھیے ہوں کھا لکھ کے تعنات نے جب انسانوں کی اج کی دی فطرت بنائی ہے تو جانور وگوں جاڈے ہوتا ہے تگڑا وہ کوشش کرتا میں باقی سارا تھلے لا لوں گلیاں ہو جان دنیا مل رہا یار پورے سمجھ آ رہی نے گل آکو نہ سبھا اللہ آو یہ اصل یہو ہی علم, جنو علم ہے جنوب معاشرتی علم آخر جا رہا ہے تسا سکو چاشرتی الوم نیو ویٹے وہ شرارتی علوم نے معاشرتی اولو میرے جی اللہ رسول نے میں سمجھا چھوڑے ہیں تو ہن ہوں گا سمجھا جی کہ انہ تگڑے نے جگہ اپنے سنگی ساتھی امدادی رلا رلو کے جس طرح بھی دوسرے دے ہاتھ کھو مارن کا سوچنا تو لازمن اس انسانی معاشرے دے اندر فساد اور جرائم آم ہونگے مظلوم دے حق مریچنگ گے تو مظلوم پھر وہ اپنے انتقام پھر سوچ جب سوچتا ہے تباہی بندہ پوتریا ملے بھی کر سکتا وہ وہدا بھی اگو کہہ پہ آئی ہے وہ گل ہے بھی جی تھی نا جی دا جی ہوں میں تمہیں بھی نہیں دینا ہے اسی طرح کے نہیں اسی واسطے تو سیکھتے جی ہزار بندے جیل پے یہ کہڑی کہڑی شہرے روزانہ اخبارات پڑے ہوتے ہیں کہ تے شہوت دی بے, تے تے بے لگامی دا نتیجہ ہے سد کے جا خدا دا دین اسلام شہوت نو بالکل ختم نہیں کرتا کور سے بھائی دے کھان پین تو جانا ہوئے او کئی گسا اے اے <سؤال> so, بغیر گرشتے ہے ہوں وہ غرسہ بھی رکھنا چاہتا ہے خاحش بھی رکھنا چاہتا ہے ہر دوسرے سے یہ ندیل لگام پا کے رکھنا چاہتا ہے <سؤال> <خوش> یہ بے لگام نہیں چھڑنا چاہتا بے لگام نہیں دنگر انسان ہوے تو بے لگام ہو, ہو سکتا قید نہ ہو انسان کیا ہے اگر قید نہ ہود جی گل سمجھا جی قید دو طرح کی ایک اس قید نو آخیا ہے قانون قید نو کی آخیا ہے قانون لیکن اس قانون ایک فرق سے ایک قانون دا جاندے نے بندیا بنایا آخے جوانی نے اقلیہ دوسرے قانون نے خدا کے بنا آخیا جاندے قوانی نے شروع وہ شریعت والے قانون نے کہڑے نے بندیاں جے قانون نے انہوں تو اپنا اتساہ اپنی شہوت تو اپنی ملاوٹ نفسالی وہ ضرور ہونی ہے یہ تو کیڑا بندہ پاک ہو سکتا شری قانون بنا خدا دے خدا دی ساری مخلوق برابر پھر انسان بے علمی شکار ہے کیونکہ آگے اگ پانی ہوا مٹی چون چیزوں کو خالق کائنات ایسی ذات پہ جیڑا کلی علم کل رکھتا جس کا علم ہر زرے کو جب ہر بندے محیطے تو اس رات میں جیڑا قانون ہے اس قانون دے اندر ایک ماسا کمی نہیں ہو سکتی کیونکہ کمی آنی سی بے علمی کی وجہ لا کم علمی کی وجہ لاؤ تو کم علمی آئے آئی کل میں کم علمی کھری ہے تیرے میرے دے اندر جب تیرے میرے کم علمی ہے تو آپ قانون بنا نقصان تے نفع ایس نو نہیں سمجھ گے نفا ڈول لازم گے کسے نہ کسے پاسے ڈنڈی جانی تے خالق کے کائنات نے جو قوانین وضع فرمائے نے انسانی زندگی اور موسرے بھی خاطر انہوں کے اندر اللہ سونے نے کسے قسم دی کمی چڑی نہیں وہ جدولہ نے انسان بنایا اللہ نے قانون بنایا تو یہ مطلب نکلیا کہ انسان اللہ کے قانون نال ہی چل سکتا ہے کسی اور دے قانون نال چل سکتا میں دی. مثال دی. دینا گڈیا بنیازان نے رب کی مخلوق کی شکل تبدیل کر کے تے سامنے رکھیے اس قانون بنا کے بھیجے نے کہ نہیں پہن سختی کیتی کھڑے ہوں دائی خدا دی اشارہ ٹوٹیا نہیں کہ تاری تمبی لو اگ لگی نہیں تر جا کہ پاس تلیا پیا پہ ٹاپ آپ پیچھو تین واپڑ جان گے ہوں ایک گی سامنے آئے تو دوسری ادھر جی وہ قانون بنایا کہڑے پاس ہو سجے جان والا کبے یہ لگے جی اسی طرح جی سامنے آ جان کے پاسا اپنا نہ ویخر تکی کی بننا خدا کے بندیا یہ آئی بے جان مشین بھی سد کے جا جانی شاید اللہ نہیں بنا اس مشینری بغیر اللہ دے قانون کو کوئی چلا سکتا ہی نہیں جدو بھی چلے چل گی وہاں قانون چلے گی جی خالی کا اس واسطے بنا کے زمین سبحان اللہ ہیں رات وہ قانون بنائے زندگی دے. نو اسلام اور دین آخیا جا ہے کی آخیا دے اندر کی, کی خیال رکھا رب نے اسلامی قوانی دے اندر سڈے دین اسلام دے اندر خالق کے سب کو پہلا آخرت دا خیال رکھا ہے. کیوں کہ انسان میرا دنیا واسطے بنیا نہیں کہ دنیا بنے یہ دنیا بنتے بن تو مرد کیوں آپ تو روزانہ مرنے اب کہ نہیں مرتے اور جی شاید فنی ہے اندر خال کے تعنات انسان وہ کیوں بنا زلندر لاہور اقبال فرماؤں نہ تو زمین کے لیے ہے نہ آسمان کے لیے نہ تو زمین کے لیے ہے نہ آسمان کے لیے جہاں تیر لیے تو نہیں جہاں سبحان اللہ بندہ شریفلا نے انسان مو. اپنی مال عبادت کی خاطر پیدا فرمایا انسان اتنے گلی ڈنڈے کھیلنے نہیں آیا ہتھا کے کافر دے موہمنٹ دی اللہ بھائی کمال کلندر لاہور ہی فرما میں ایک دن دریا کے کنارے لگا نے حضرت سلام دن اکبال دریا کے کنارے میں سونے میں مومنٹ دے کا فرد کا فرق لگتا پھرنا میں من پتہ لگ جا خوشان مومن دے کا دا کا فرق لگتا پھرنا وا مینو پتا لگ جائے مومن کون آفر نشانی کی پہچان کی اقبال فرما نے سلام نے فرمایا اقبال اصل تین مومن کے کا مومن کی کی چال میں گم ہے کا کی یہ پہچان کہ آفات میں گم ہے مومن کی یہ پہچان کے گم اس میں آپ خدا دا سونے دا قران ایک دا کلام ایک سے جرا مغانی آیا جرا گونج خدا دے بندے آنگے جی مشینری پتہ پر اپنی مشینری خبر ہی کوئی نہیں آج لے آئے کچک واسطے آئے واسطے اللہ سونے نے سانو بنا کے کر کے جانے روزانہ جی ہر تینوں خدا دی قسم کر کے آنا مینو ایک چشتی موت تو نہیں ڈرنا ہے میں آپ بہلی آ موت تو کی ڈرنا میں مینو دنیا ایسا کوئی شہر نظر نہیں آیا جس شہر دال قبرستان نہ بنیا ہوئے कब्रिस्तान बने दो शहर जरूर कभी बंदे शहर वसा पे कभी अगला शहर वसा पे फिर जरूर उस पास जाना मैच पास जाना होरे का वास्ते अलाद्या बंदा सिर्फ چاہا رب سونا بہت سونی اتا فرما جدرے کھلا سونا پورا مزید فرما آپ اشب کم اللہ کلا کم آبا سا اللہ کم نیل لا تر جاؤ دنیا لے تو سر کی سوچ دے جی کیا سر تمہوں ایویں آوار ہی پیدا دیا تماشا کر چڑیا ہوے جیسے بچے کھیل تماشا کرتے ہیں کہ کھیل لت مار کے توڑ دے, دے نے تھی سمجھتے ہو گیا سن تمہیں ایویں بیکار پیدا فرمایا ہے نا نا اللہ فرمایا سر تعمیر بیکار نہیں پیدا کیتا ایک مقصد اللہ نے روز حساب تک جس دے اندر اللہ سونے نے سالے کو جگہ سدا کرنی ہاں سانکی کی جگہ دینی ہے برائی دے سدا دینی ہے اللہ دے اپن پیار سمجھ لے دنیا دے جہان دے دھوکے میں جڑا پی گیا بھی اس دنیا کی دی جہان دفتر دے پیچھے پی گیا ہوئی سمجھ لے اس انسان نے اپنے آپ کو بربادی دندر پا لے لیا ہلاکت ہمیشہ گریا دندر پی گیا انسان جس انسان نے اپنی زندگی دے مقصد دے اصلی نمج لیا حضرت سفی سلطان بہ ربی اللہ تعالی اے دنیا Thank <laughs> you. عالم مفاگل دنیا کاری یار آل مفاگلی اتوش ب ایک پل آرام نہ سونے او جینا چھ دنیا گدی چڑے کھلوے اللہ دیا بندہ غور فرما اللہ کا دولا شریک مولا عمت تینوں سمجھ آئے گی آخر جس مقصد واسطے ہو خون لڑے آئے تین اس مقصد کی نو نمجے گا پھر خون دی عزمت سمجھ گی ہاں جی تیروں مقصد نہیں سمجھا گے آپ سمجھا گے ایو ہی ایک جنگ ہو گئی تھی سب مرنے سر مر گئے ختم ہو گئے کہانی بک گئی خدا دی قسم کر چر مومن دے نبی سرکار دے دین دی قدر المت نہیں آئے گی دے بدل بدل دے شہیدان دے خون دی قیمت علم سمجھ نہیں آئے گی سڈا دین اسلام جی میں کہنا لگائے سن وہ خون بھی امن نبی امت دن بے مثال ہوں ادھر ویخر لگیا بند انسانی معاشرہ انسانی معاشرے کے اندر دو جنس نے ایک جنس ایک جنس جناب جی اور تا دی ایک دی اللہ وحدہ اولا شریک مولا سونے نے اور تا دی جنس خدرتی ایک مرد نو وکرا بنا جائے اس اندر کمزوری جڑی وہ اللہ نے خمیر رکھ دیتی ہے کمزوری کبھی عورت تو دور ہو سکتی نہیں اللہ نے طاقتور انسان بندہ بنا جائے اللہ نے طاقتور بنایا ہے اللہ نے طاقتور بندے نو بنایا عورتوں تخلیقی طور سے کمزور بنایا ہے رب سونے نے یہاں دو مقصد جڑے زندگی کے زندگی کے جی فرائض کے کم نے ذمہ داریاں جی اللہ اللہ بہادر اولا شریف مولا نے جڑے خون اوٹے واسطے بجائے سن وہ خون بھی اگمن علی کی امت در بے مثال ہوں لا ادھر ویخلا دیا انسانی معاشرہ انسانی معاشرے جندر دو جنس ایک, جنس ایک جنس جناب جی اور بھی اور مردوں بھی اللہ وحدہ اولا شریک مولا سونے نے عورتوں کی جنس جہی ہے اسدرتی طور پہ ایک مرد نالوں وقتیاں بنا جائے اس اندر کمزوری جیڑی وہ اللہ نے خمیر رکھ دیتی ہے کمزوری کبھی عورت کو دور ہو سکتی نہیں اللہ نے طاقتور انسان بندہ بنایا ہے اللہ نے طاقتور بنایا ہے جی اللہ نے طاقتور بندے لوگ بنایا ہے عورتلی کمزور بنایا مقصد زندگی دے زندگی دے جیرے دے کم نے نے وی اللہ سونے مختلف بنا دیتی ہیں مردوں کا کم ہو رہے عورتوں کا کم عورتوں دا کم بول بولو, بولو, بولو عورت مردوں والے پاس نہ آئے مرد عورتوں والے کماں سے نہ جائے اس واسطے نبی ہے پاک لا ہوا علیہ وسلم سرکار بندر جتان کی مشابت کرتے ہیں اور, کر اور, اور بندابت حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما, فرما ایک عورت وجہ فرما ایک عورت جناب اپنے جسم دے ہاں جی تلوار لٹکا کے جا رہی سی تلوار میان ندن درکا کے لٹکا کے جا رہی مدیار نے ویسا فرمایا اللہ عورتوں سے لانت پاؤں مردوں کی مشابت کری تلوار وٹکائی تھی نبی پاک سرکار لاند پا دیتی رحمت اللہ نویم سرکار نے لانت پائی اور فرمایا اللہ لانت کرتا ہے اس عورت جی مردوں بارے کام کر دیئے مردہ کر دیئے وجہ اللہ کے پاک نبی نظام دی علمت تو سر پہ جاو اللہ سونے کے پاک نبی قانونی قانون کا اسی سے ہی ہے اور کا, کا مزاج مردوں کا اس طرح جی مردوں کا مزاج ہاں اگر ادھروں جناب عورتوں مردوں والے کاموں میں جان گیا مرد عورتوں والے کام سے آن گے پھر سمجھ لوگا اپنے اپنے جناب حدود جڑیا نہ وہ سونے بنائی سن دینا تکیانے اپنے, اپنے آپ دے مقصد لگ پائے شریک کی حکمت خلاف چلتے ہیں سارے کم لے سن پھر عورتوں کے مردہ دی تخلیق فرق رکھا ہی کیوں سی جو آیا. آیا. اور پہلا میں تو سامنے رکھا وہ مقصد ہوے نال اللہ لا شریک مولا نے عورتوں کی تخلیق تو رب کا کی مقصد ہے <تصفح> مردوں کی تخلیق تو کی مقصود ہے دس دولو ہاں؟ بولو بولو بولو خیال کرجابی لوگ ہوں ساری کمزوری ہے کہ تحقیق کی بازی ہو تو شرکت نہیں کرتے اصول شریعت شریت کتاب ہے اصول شریت محمدیا کی کتاب ہے تمام دنیا کے دینی مدارس سے پڑھائی جاتی ہے سارے پڑھنے اسی کا نام ہے اس لیے ہاشیے ہلکا لگا کہ اللہ سونے نے عورتوں کے پیدا اللہ سونے نے مرد کی مرد کی بسترے والی ضرورت پوری کرنی دوسرا اولاد کو اس کے ذریعے اللہ نے گما اور گھر کی ضروریات پورا کرنا یعنی یہ مطلب یہ نکلا کہ اللہ نے گھریلو نظام چلا کرمایا ٹھیک ہے نا مرد ناستے اللہ نے پیدا فرمایا کہ یہاں کی گرو ہوئے کہ مرد جہے نے اے بادش نبی بنتے ہیں نبی مرد کی بننے واسطے اللہ سونے نے کوئی نبی عورت نہیں بڑا اللہ نے سوا لاکھ نبی کی بنائے بنا مرد بنائے بنا کیونکہ سب کو کم منصب لگوت والا ہے یہ اللہ نے کہے سپرد ہے پھر دوسرا کم ہاقما لا اس کام مردہ دے درپور تیسرا کم اللہ واہدہ شریق مولہ نے جڑا مردہ کو لینا ہے وزد اور کساجر گواہی لا یہ صرف مردہ کو ہی لینا ہے جی مرا حد شراب بھی حد جنیاں بھی کائنات لگی والا نے کا حق بنایا گواہی پاس اورت ہوگی گواہی قبول نہیں ہوگی اسے صرف مرضی چلن گے بے عورت سی ہے آ جنت ورگی ہو <تصفح> بہویں عورت جنابے اما ایشا شدی کا ورگی ہوزرت غوث پاک کی اما ورگی ہوتے فرید کی ماں ورگی ہوے ہو عورت نا مقام رب نے دتا ہوے وہ اپنے مقام سے روے بھی جڑا مرد واسطے اللہ سونے نے مقام بنایا اس مقام تے مرد ہی رہن گے اللہ دیا بندیا جناب راہ پر بولا سونے نے مردہ کا نگرانی کرنا اس مقصد واسطے اللہ خالق کے تعینات نے انسان کو بنایا جائے توجہ فرما اللہ سونے نے عورتوں کو مقصود وکر رکھا ہو مردہ تو مقصد وکرا دین دی مدیج کو جنتان کا خیال وکھرا رکھیا وے عورتوں دی کی زندگی اللہ واہدر شریق مولا نے وہ کام بنائے بنا جنہ دی وہاں لوڑ سی اور مردوں واسطے ہکام وکرے بنا جہاں دی مردوں لوڑ سی اللہ وا شری کے جاوا اور مردوں نہیں بڑا چلایا خدا دی قسم کر کے مردہ ہو فرق اللہ ہو سبحان اللہ! سبحان اللہ! غور نال سمجھے جناب دو جنساں دو نو دو قسم حضرت و للا دے انسانوں دیاں ترے سامنے رکھیا نوی سلام اجکل سمجھدیا نے میرا مول بھی آیات واسطے کام کہ آرتیں صرف بھی جان ایک سلا چوپس بھی لیا کر بس یہاں کا حق پورا ہو گیا پورا ہو گیا یہاں سب کو تصویر اپنے آپ کو جنتی بنا نا نا خدا دی قسم کر دیا نہ شریک مولا نے اس کو یہ کام پورے اتار چھوڑے نے بی والیاں سن نو کیوں اس واسطے حکمت مفرسری نے گرام ہو لایا گرام نے لکھیے بار سوا لکھ صحابی بیٹھے سن سن سر تاکہ ہر حکم کسی نہ کسی نو یاد رہ جاوے حضور سرکار قسم عورتوں والی بھی دے کے کاغذات فیل تو فیل یاب ہو جائے سوال سبحان ایک حکمت نو بی سی مل بی مرد حق امتی امتی ہو جس طرح حق مرد کا ہے ایویں عورتوں کا تو سرکار کی گل ہے نو نیل اسلام جڑا مردہ نہیں لے کے عورتوں واسطے بھی لے ہے سر اس واسطے ہوں مرد نے احکام یاد کیتے مردوں والے کئی مخصوص مسئلے جڑے ہوئے وہ یاد کیا ہزور دیا بیچایا بی مردوں بی نے مردوں کو پہنچایا گورنر سمجھ لین لگیا بندے اور جب اسلام دین اللہ واپر لال شریف مولا نے انسان جتنے بھی بہت تاکہ وہ لگام پائی جائے یہ غصہ اوارا نہ ہو جاوے یہ غصہ اپنی سات کی خاطر جانور چل رہے ہیں یا ہڈی واسطے لڑے گا یا اپنے واسطے لڑے گا مدینے دے تاجدار ایسا دین ہے لے جنہیں غصے گے ایسی لگام پائی خبردار گسا کب کریں یا رب واسطے کری یا رب سونے کے بھیڑ واستے کری گسا رہے لیکن ہوں تڑے گا تو انسانیت کی فلاح سے کامیابی واسطے لڑے گا انسانیت کی بہتری واسطے لڑے گا رب سونے سالمے ظلم نے ختم کرنے واسطے لڑے گا پہلا لڑکا سی اپنی تقرر لڑائی سی جناب ہے مالی وہ لڑکا سی اگو جہال مدینہ کے تاجدار نے جڑا دین تھا اس دین نے جڑی انسان کی تربیت فرمائی پھر لڑائی وہ ابو جہال والی نہیں گئی جی دے چکے بندے ماری آئے مقصد کوئی نہ ہومریکہ مار کیا ہوتا ہے ہے بے مقصد ہے جی ہم نے دنیا لینی ہے اور دینا کیا ہے انسانوں کو دین جرائم ہے حیاشی ہے بدماشی ہے جو ہے, ہے، شراب لوشی ہے جھوٹ ہے فراج ہے چکر بانی ہے اے اے یہ کچھ دینا انسانوں یہ شہوت تو حصہ کے بے لگام ہونے کی وجہ سے ہے اور سلکے جاوا جڑا نظام مدینے کا تاجدار دے گیا ہے اس نے اللہ سونے دی رضا دی خاطر تو رب دی رضا دی خاطر جی گرسہ رہا تو اللہ دی رضا دی خاطر بندیا سڑکے دیکھ با مقصد زندگی بنا دیتی وہ زندگی بے مقصد سی جی انسان اس لیے گزارتے سن توجہ فرما جب اللہ وحدہ شریک مولا نے اظیم بنا ہے تو زندگی کے ہر شعبے دن دخل یہ دینا پیما میں ورنہ انسان جناب کسے جگہ پہ بیٹھ کے دین تو بغیر انسانوں مانگو زندگی نہیں گزار سکے گا شکار ہو جاوے گا معاشرے کے اندر فساد پہ جاوے گا اللہ دیا بندہ دی ضرورت مولوی ضرورت تجارت کروبار والے اویم جگ کے کسانے ہاتھ بادشاہ کیوں گا تو ہے کہ نہیں خواہش ہونے کوئی ہے جب ہے نے نیک ضروری ہے دلی آ بیٹھے انسان اتے ضروری ہے مدینے کے تاجدار دین اسے اس قبضہ ہو رہے جی بغیر قبضے تو رہا اس لاگو سات آؤں ڈر کے مارنے مارنے یہ <صح computing> ہوئی وجہ ہے رحبر تو پیرا رہبر نہیں توجہ نہیں دین تو پیر رہبر وکرا ہوئے تو لٹےرا بن گئی وہ موہلا کھیل پیر بڑے شریعت بن بندہ جے مولوی دین تو وکرا ہو لٹے سالم ہاتھ مارن والا پیسرو کسرا وگوں بن جی ہلا دیا بندہ के ना दे माल जान किने इंसानी और भी जाता रहेगा किस बंद ने अपनी आखरत की फिक्र नहीं रख सकनी एक निधान अपनी ना आखरत नहीं बना सकेगा वास्ते जरूरी है जान भी तो محفوظ رہے گا عزت بھی محفوظ رہے گی آخر ترین مسلمان انسان نہیں بنے گی جب ہر بندہ مدینے فرمان وہ پھر جڑے ہاتھ کے مندر طاقت والے تگڑے کہ سرابڑ گئے وہ پھر تگڑا کا کم ہوں باقی غلام بنا لیں گے پھر زلیل رکھ لے نہ ان جان دی قدر غلامہ جان کو قدر لیکن لے کا طاقتوا جو ہوئے لگام کو نہ ہوئی خدا دیا بندہ گول فرما نہ کسے دا مال محفوظ جیسے مرنی مال لین کسے دا دین پھر دے لگا دیا بندہ کے دا گلاکم بے دین ہو جب نبی حاکم ہاکم اتنے ہوے کی مطلب حاکم آپ حکم نہ چلاو ہاکم نہ ہوکم نہ چلاوے تعنا بندہ بندے کو گلابی قسم کا کیا ہوئی فرق <تصفيق> جی ہاں اللہ واہدر شریف مولا نہیں حاکم ہاکم اس حاق اللہ فرماؤں اللہ ایمو صرف میں اللہ کا کسی اور کا حکم چل سکتا سکوں چل سکتا اور ہلو بندے کیوں چلے بندہ رب جائے حکم بھی بولو بولو حکم بھی جب رب دا حکم بندے چل جی پھر ہر رب دا حکم جب بندے چلے خلیفہ محل حاکم والا چلا اپنا حکم نہ چلاوے پھر ہر بندہ جان محفوظ حکم کتا پہ چل رہا ہے <مازال> تے اللہ پھر جان نہیں بچاؤ راجنا سبھال اس جان ہی بچا ہے مال نہیں بچا ہے عزت نہیں ہے اپنے قانون بے اور صرف دین آخرت نہیں بچا ہے آخرت پھر ہر بندہ ہوگا متمین کیونکہ جنا چان مال تین چیز نہ ہو بندہ بے چین ہوگا یاد رکھنا میری گل لازمی نفیجہ جو ہر بندہ بے سکون ہوں تو جب یہ تین چیزیں محفوظ ہو پھر ہر بندہ مطمئن ہو کہ اپنی آخرت کی فکر دکان بھی شاید سی اور ہوی گل سی نبی پاک محاشرہ جڑا آتا فرمایا ساب والا محاشرہ وہ کیونکہ جنتا کا مالک بن گیا ہوئے ہر انسان ایک مطمئن انسان تھا ہاں کسے کسی پاسو خطرہ نہیں سی کہ مس کوئی تکڑی میرے پہ پی جائے نا ان پتا سی وہ اوپر حاکم جو ہے وہ ایسا ہے جو خدا کا حکم چلا رہا ہے اور خدا کا حکم مارے تکڑے میں تو فرق کر دا اس واسے سدھی جنم فرمایا اگر کسی نے کسی تگڑے نے مارے دا حق کھویا تو تگڑا میرے ماڑا ہوے گا فرمایا حق مارے دا کھو کے تگڑے کو دعا چاہیے تگڑے کا تگڑے کا ماڑے کا حق جلا مارے تگڑے نے تگڑے کھو کے ما مارے میں ماڑے کو دینا اگر کوشش کیے کے ہاتھ تو فرمایا میرے دسا کرو کوئی نہیں ہوا اس نار کرانا ساری زندگی یاد رکھے گا یہ مقت سر سڑکے جا مدی کے تاجدار صحابہ نے پوری دنیا کے اتنے قائم کر دیکھ <تصفح> کر گیا بندے تو شہیدان نے پدر داستے آتی سنتا لیا آئے لیکن وچھلی لیے گل نہیں سمجھی وجہ کی سی اے کیمتی خون کیوں رڑے سن اگر نبی سرکار کا خالی مسیح واسطے آیا سی خالی نماز واسطے آیا سی خدا دی قسم کر کے آنا مڑ قرآن دیر سناری لوہ پہڑی سی الحمد شریف کے کل شریف نمال <سؤال> ہو جاتی ہے اللہ ایک الحمد شریف اتار چڑھتا گروجی کل شریف اتار چڑھتا اپنا دن دوانا ختم کرو قرآن ہو جائے شریف تروار پڑھو قرآن پڑھنے کا سواو ہو جاتا ہے سباب مل جاتا ہے الحمد شریف اکبارہ پڑھو ایک بار شریف پڑھو پھر بھی قرآن دے پڑھنے کا سباب ہو جاتا ہے اللہ نے تیس بارے کیوں سارے तो खाना खराब होगा तुम दहशत नहीं दी दहशतगर्दी की आमवियां नहीं आते इस्लाम भी दहशतगर्द आने हां इसी वजह से वो कहते हैं इस्लाम जो जिहाद का सबक देता है ना ختم کرو دینی مدرسے جہیا کتابیں پڑھی ہیں لینا وہ بھی سمسر ہوتے بیٹھا وہ قرآن سمسر کرتا ہے سب سے بڑی دہشت درد کتاب یہ ہے جو ان مسلمانوں کو پروار سٹوتی ہے مگر میں نے مدی کے کامدار نے بیاسی جنگ لڑیا کل جنگا کملی والے نے لڑیا بیاسی بیاسی جنگ کافر کے مسلمان دونوں روے بندے پہلے کل بارہ سو کے اوپر نہیں جنگ کنیا بولو کہ بندے کنویں مرنے مسلمانوں نے کاخر یا رحمت اللہ جمین سیرت کی کتابیں اٹھا کر دیکھو گنتی کر کے لکھے گئے مکتوی کی تعداد بارہ سو سے نہیں بڑھ رہی جنگا بیاسی میں بیاسی جنگا لڑیاں کملی والے بندے اے مرے سے امن ساری دنیا نے نکل گئے اللہ نے ایویں کل فرمایا وہ یہ سمجھیے میں بس لا چلام تل لال می مطلب کہ بس آپ تو اتنے گنا مت بیٹھے سارے بانگا بھی رہتے نہیں یہ باندھا شرف ہے نہیں رحمۃ اللہ عالمین کا مطلب یہ ہے حضور نے جو کام دنیا میں کیا جو قانون بنایا جو طریقہ زندگی دیا جو ترل حیات دیا وہ سارا کا سارا ساری کامات کے لیے ہمیشہ رحمت ہی رہی آ کر جو عورتوں کے قانون بنائے وہ عورتوں کے لیے رحمت ہے مردوں کے لیے بھی رحمت ہے سوال بھی رحمت مردوں واستے بھی رحمت جو مردوں واسطے بناس بھی رحمت مردوں واستے بھی رحمت ہر انسان واستے جو نبی پار کر دے جاتے طریقے لے چلنے گے وہ جن سر چے رہے ہمیشہ رحمت کی جڑے ہٹے گا ہٹے گا تو پھر تین تک ہے مڑ وقت شروع ہو جانے میں پھر بچ مرو ہاتھ جو کیا ہے رحمت تو ہٹ ہت... گلے رحمت تو ہٹو گے نہ لانت ہی ہے رحمت کو ہٹو تو کی لبنی ہے باش یورپ کرو کرو گے تو لانت ملے گی مدی کرو کروں گے کملی والے جنگ ایک پاس امریکہ کی ایک جنگ ہیرو شیمار ناگا ساچی کے جپان کے اوپر بمب مارا اس ترقی والا پوری شاعرہ جنہیں تو ساندے گے پہلے جی بہت بڑی ترقی ہو گئی پہلے تو تلوار تھی اب تو ماشاء اللہ ہمارے لیے آٹم بن ہے ہمارا کچو مر نکالنے کے لیے اللہ فرماتا جنہیں ہمارا رجنا پٹنا ہوگا نا جنہیں ہمیں برباد کرنا ہوگا نونا دے عمل میں دے سرار سرار کے بالکل ایک سی یہودی اور سب تو پہلے جن نے ناگا سا جپان کے اتنے بمب ماریا سی آئٹم ٹائی کروڑ بندہ مریا کن ہاں تاریخ پڑھ چکے हाले तक जमते लूले लंगड़े मकसद क्या था कोई है मकसद कुछू? मारे भी है इसूता उपानी जे पहले सलोमे होने बंदे किने मारे ने जंगा कि اور در بندے کھنے تو بھی آپ آنے والے اپ کر دیے رحمت اللہ لال کے سب کے گاؤں کی جگہ کی نتیجہ یہ نکلا کوئی بن رہا ہے کوئی گوچا بن رہا ہے کوئی گنگل بن رہا ہے کوئی بن رہا ہے کوئی چلے گی اور بدل گئی میں انہوں نے سیکھوا چکا دشمن دشمنی کرتا ہے ہمیشہ دشمنی سوچتا ہے اور جھوٹ بہتان ایزام ہر طرح وہ لانتی اپنے دشمن زیر کرنے کی کوشش کرتا ہے لیکن مجھے سکھوا ہے وہ جو اللہ اقبال مجھے سکھوا ہے تو انگلش کے سے ہے جو یہودی سور کھانے والے کو زبان پڑھتے ہیں اور انسانیت کے معنی نہیں سمجھتے ان ڈنگوں ان دولتوں والے جانور سے میں کہتا ہوں یورپ کی غلامی پر مند ہوا تو اقبال کہہ گیا ہے یورپ کی غلامی پر مند ہوا تو دلا کب سے ہے یورپ سے نہیں ہے جھوٹا نام تھی جھوٹ کلمای حلتا ہے روانی حضور دشمنانا اور کھلا اور پھر رویہ چونچتا تھا دہشت گرد دہشت گردی جہاں دہشت گردی سنا جب انسان کو کینسر ہوتا ہے یہ ڈاکٹر ڈانگ کیوں کاٹتے کتنے ظالم ہے ان سے کہو تم انسانیت کا درد نہیں رکھتے تمہیں ذرا شرط نہیں آتی جب کینسر ہو جائے تو انسانوں کی ٹانگ کاٹنا بہت بڑا ظلم ہے کیا خیال کیوں جینسر جس میں تھے جتنے ابو جال جیسی کینسر لگی ہوئی وہ بلال ہرشی تک کیوں پھیلیا سیم میں پوچھتا ہوں بلال ہرشی کا کیا جرم تھا ابو جہل اپنے بتوں کی پوجا کرنے میں آزاد ہے سمجھ آئی تو حضرت بلال کیوں آزاد نہیں مجھے کہتا ہے اسلام میں تنقید نہیں چشتی صاحب آپ تو تنقید بہت کرتے اسلام میں تو تنقید نہیں میں نے کہا سرکار آپ کلمہ چھوڑ لوگ آپ کلمہ چھوڑ لیں کہنے لگا کیوں میں نے کہا اس کلمے کو پڑھو اس کا استتاح اس کا آغاز کہاں سے ہوتا خدا کی قسم تم اللہ کو مانو لیکن اللہ کے ساتھ اوروں بتوں کو اور خداوں کو جھوٹا نہ کہو تم مسلمان ہو سکتے معلوم ہوا ہمارے کلمے کا آغاز بھی تنقید چھوڑتا ہے آپ کلمہ چھوڑ دیں کہنے لگا کیوں میں نے کہا اس کلمے کو پڑھو اس کا استفتا اس کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے لا الہ اللہ اللہ خدا کی قسم تم اللہ کو مانو لیکن اللہ کے ساتھ اوروں بتوں کو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 کیونکہ حق باطل دونوں رہیں گے باطل حق پہ تنقید کرتا ہے اور حق ہات باطل پر تنقید کرتا ہے شیطان بابے آدم پہ کرتا جی. تو بابے آدم کبھی کرنے لے شیطان پہ اسے دونیں تنقید ہون گیا فرق صرف اتنا ہے ذہن احمت چٹی گئی ہے تو آپ سوچ تنقید حق کہ بات نہیں سمجھ ایمان دار دسو آئے دن مولویا کے دن اسلام کے تنقید اخبار کے ہر پاس ہوتی نہیں میڈول دیا سجاوا چکے قوانین اپنا پار سے روکو یہ جی اسلام نے یہ قانون کی بنا دیا یہ قانون کی بنا دیا یہ قانون کی بنا دیا سکولیاں دعویٰ کرو گے اور پہلے انسان جانوروں جیسے تھے فلان تھے انسان انسانیت کا معنی نہیں سمجھتا تھا آپ انسان ترقی آپ کا فلانہ جو ہے وہ پچھلی تہذیب نبی پاک پاتری کو تنقید کیا کرنا فلانتی آپ ہر شہر پہ تنقید کیا کرنا ہے تو اسلام آنا تنقید نہ کرے سا ایمان بنتا ہی ادو ہے جدو اثا ہر پاس دگلی اٹھائیے اور ہر سچ اور ہک کا ساتھ دئیے تا سا ایمان بنتا گے تو سمجھ لو یہ دہشت ہے دہشت گردی یہ لڑا ہر کوئی بھی اللہ دیا بندہ کمنی والیا تیری لڑائی کو کوئی سرکار دس گئے مگر وہ لڑائی ہوئے او لندن کی لڑائی بولو بولو اتنے ایک, ایک نکتا ضرور سمجھانا ہم ہے ہمارے جہاد کو بدنام کرنے کے لیے غلط استعمال ضرور کیا جا رہا ہے کرایہ کے کٹو بات کو سمجھ رہا کرایہ کے تک تو? ایک بچہ سی نے اخبار فری اپنے پیو دول لے گیا آ گیا با آ گئے دہڑی والے چوری کیڑی والے چوری کی پیو والا سیاح سی وہ ساچا پتر داری والے چوری نہیں کی چوراں داری رکھ لی چور داری رکھ لیے ستو فون اسلام اس جہاد واسطے فریدا جہاد کی بدنی کیری کل تو بھائی पैसे के पिछले लोग मां छकड़ भैन देगड़ धीरे दे खड़े बाजारी बनाए खड़े बाजारी माल कोई चौक ऐसा नहीं जितने बाजी ने तंगी खड़ी होी नहीं जो बाजी नंजी होकर बैठी होजकल तो दुनिया पैसे के पिछे हरकी आई फिड़ती और फिर अंगड़े में एजेंसियां तकर दिन एजेंसियां جناب جی لکھ دینا سر نگار آپ میں نگر تھوڑی وہ آدو ایو سمجھا گے نہ ہی کون لبیا چلو جیت پیسے کے پچھے بنا رکھی رکھ ہی لگنے وہ چار دن شیر چھٹ گئے بمبیا خوب کدی کشمی پنجاب چڑھا تو کدی پاکستان یہ جہاد کو صرف بدنام کرنے کی سازش جہاد ایسے نہیں ہوتا ہاں تہنوں کی پتا جنگے بدر کی خاطر مدینے کے تاجدار ایلانے نبوت کو بعد تیرہ سال محنت کی تھی سال محنت کی تھی مدینے کے تاجدار نے مکہ شریف کے اندر شہادت اور کوئی مجاہد گازی بنے کوئی شہید بنے ایک بندے سے وقت تھوڑا سا آگے بندے جب مدینے کے کاجدار مدینے بچے تلوار ادھر چکی ہے جب مدینے واقع نے قانون اپنا نافل کر لیا ہاں ابو جہل ورگے کا حکم مدینے سے نہیں سو میرے آکا کا حکم چلتے اسے آقا نے تلوار کھائی گل سمجھ لگی اسی وجہ مکے کے ٹرور نے تلوار نہیں چکیا صحابہ سب کر سن زخمی ہو کے یا رسول اللہ اللہ کو فریاد کرو دیکھو سا حال کی کیا آقا آکا نے فرمایا جلد باز نہ بنو جلدی نہ کرو انتظار کرو وہ سے اللہ کے سوا کسی کا خطرہ نہیں رہے گا میرے آٹا نے فرمایا جلدی نہ کرو مکے تو ٹرے گا بندہ شام تک جائے گا کلیا تو فرمایا انہوں اللہ کے سوا کسی کا ڈر خطرہ نہیں ہوگا مرتبہ جانچ پا جائے राकी गई को करो की घर बैठे मत कोई आर निकल पे पैलो वह गांव से जे बस से बैठो कलेंडर मिलता बार गनमैन मिलता जिमें जिमें तरक्की हमी जान रही है उवे उन मैन बदते जा रहे सदके जाओ यहोजे त्रक गई कोरक्की दाल सामू खानी सुन हौस हौस बनाओ सोने चांदी दियाा पाओ शहद की पाओ چ مچھلی مرے گی یار کی کر سونے دہ ہوئے شاید ورگا میٹا شہدی مر گئے پھر مرے پائے ہوں سم لگی مچھلی آئی ہے پاوے نالا پانی ہوگی میٹھی آ ہوے تو پانی چلیا ہم کوٹیاں بنگلے پر دکان تو لتا سمبن کدھر نہ آ گیا دہشت گردو جی سواری ہے سوار ہو لگا کہ پہلو بائک دیکھو میں گی چڑھن لگا تو کے ادھا توتو بےلی وہ اونار فریا میں یہ چیک ہو رہا میں کی دیا تو کوئی ایسی خطرناک چیز نہ ہو میں آخیا یار یہ تو سارا رولا یہ ہو جا جہل سے بن گیا ہو جہ آلے سے بن گئے जेदा पता लग जा खतरनाक बोले मैंख्या दुकाना च गया तो हिसाब कंप्यूटर पे जिसको तुम कहते हो کسا مسئلہ چراہ بے رہا ہی کر دے کی کرنے کے کھتا ترجر کی گلتے ہائے ہائے ہایا کرنے سانو اپنے تے اعتماد نہیں हर शहे रखनी पी जे पटरा ओर पंप से पटरा ओर पवाओं का कंप्यूटर साहब खड़ा क्यों नहीं आखिर सानू खतरा किधरे खद बुरद ना हो जावे मैं क्या खड़के जावा यह मशीनरी बनी ती बर्बाद हो गई بندے بندے دما نہیں لیا اگو قرآن کمپیوٹر دے خدا کر کے آنا قرآن بندے بنا کر سک گی سرکار کا بابو فرید ورگا غلام کہ حاضر میں رہنے والی مچھلی کا تمہیں یہ کون نہیں چاہیے تمہیں وہ ساتے مکان تو چاہیے جن میں صحابہ بھائی رہتے تھے جن میں داتا دا گنج بخش جیسے مرد خدا رہتے تھے لیکن ان کی ہر چیز محفوظ ہوتی تھی وہ انسان سرابا اعتماد ہوتا تھا کیونکہ <تصفح> <تصفح> انسان کا حق یہی ہے کہ انسان انسان کی خیالت نہ کرے یہ <تصفح> <آجاً تصفح> انسان جنگے بدر کے نتیجے میں بنتا ہے یہ <مید> انسان جنگے بدر کے نتیجے میں تیار ہوتا ہے پھر اس انسان بھی اللہ دیا بندیا غلام حلور سرکار دی امت دے ایک غلام دی گل سنا دینا گمرے حضرت عبداللہ بن مبارک امام بخاری استاد سالک کی گل سن کالا غلام سی ہم سے کا مسلمان سی ایک چودی علاقے پنڈ کے چودھری دا روکن کا غلام سی ایک دن مالک آیا آ میرے با انار توڑ کے لایا انار توڑ کے لا گیا نچوڑیا مالک نے کٹا نکلیا اندہ اور توڑ کے ہوایا پھر تو لا نکلیا آدھا تینوں عرصہ ہوا میرے باغ کچھ رہ تینوں پتا نہیں لگ سکیا کہڑا بوٹا کچا کہڑا میٹر میں حفاظت رکھا سی خانے نہیں سر رکھا میں اج تک نہیں کی باغ میں موٹے کا کوئی توڑا نہیں توڑا چودھری نے سنیا وہ بھی مسلمان وہ اب کا ٹرک گئی آفتہ نہیں تھی اپنی گھر والی گوانڈا بلا ہوگی میں اپنے بیٹی داری پایا ابو میڈم نہیں سی جی دی شکل آپ کون ہوتے ہیں ایسے بہت بول رہا کیا کریں جاب دردیا سائییا جی تری لگاؤ میں اویلی کیونکہ بیوی سی کا خاتون جنت پاک نقشے چلن والی سی بیٹی گل کر لے بےٹی والا تجے من سے رسا لگ لیا نہ آگو جی جو تری مرنی میری مرنی تیرے پالا لو جما نہ جی کوئی سکو لڑی آخر ڈیڈی ابو ڈیجی ابو ڈی جی اما لے جی نسل دے دی کپڑے لے جی ابو وی رکھ کے گل پہ ڈیڈی بات سوچ سمجھتے کیا کریں آپ کونوں سے میری تک گر کے فائدہ کرنے والے میں کر چکی پہلے میرا تو فرینڈ ہے میں فرینڈ بنا چکی ہوں وہ پیار بھی ہے لتا چمبانڈا ٹھیک ہے بیٹی بیٹی ٹھیک ہے خسمہ اٹھاؤ جس جاؤ میرے شاہلی <سکت> میں <آم> <سکت> بندہ آ تویر دو تویر میری بچی خواب ہو. کیا تو خراب ہوئی کردی اسکول جی ٹی وی بھی آیا بھی ڈال دیں اس دون چیز ختم کر دیں تویر دینا ٹھیک ہو جائے گی وہ آگوں بند جب دینا شاہ بھی जे दो काम कर दे तो मेरी बेटी ने अपने आप ठीक हो जानी परीर कमे मेरा तवीर थक नहीं जरा तेरी भीर ने पूछा सकता तो, तो, तो, तो, तरीं तो तुम कुछ ना हो नहीं हो सकता जसू ने कहना رکھنا ہو ہوں پکڑا رہے گا رکھنا چاہتا اللہ جا کے چھپارے پڑے گا کسی جگہ سزاو نظر آؤ گیا نظر آؤ گیا سجاو کون دینا مول <تصال> جی بولو مہنو ایک چاہتا ماؤلی جی تم سو تو سارا جان سا ہوماندار میں تب پکڑ گل سو میں سا اسی سیدھے ہو جائیے سارا جان سدھا کیا میں مطلب مولوی بڑی طاقتور شہر ہے یہ سیٹا ہو گیا تو کہا تیری چوری ہو جائے نا تو مولوی کوئی پرچا کٹا جی تھانے تو نہیں جانا ٹھیک جا قبول مولویا کوئی پرچا ہے تو تھانے پھر چوری طرح ملے گا کہ جہاں چوری کی پہلو مولوی صاحب سداوا سدا چاہیے نا طاقت نا مولوی جو چور ہاں دے ہاتھ تو مولوی اگر لطر نہ دیں گے. <laughs> <laughs> <laughs> دے ضروری ایک ایسا بندہ ہو قانون جی دی طاقت ہو جس کو نفری اگر رات کٹے مجرم سزا دے واپس مجرم کی برادری ان کو سجا دن کی ضرورت نہ کر سکے <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> کی اسلام سزاو اتاری خدا نے کے خوران جانی کی سزا چور کی سزا مرتد کی ہے شرابی کی سدائے کاتل <سؤال> کی سدائے رب قرآن سداوا کا بیان جو کیا جی میرا قرآن آیا سزا چڑھیا معلوم ہوا کے خیالات کی مرضی یہ ہے کہ مسلح پر بھی قرآن ہو تخت پر بھی قرآن ہونے لگی سبحان تخت پر بھی کہ اللہ نے قرآن معاملات دے بارے آپ خریدو فروخت کرنی پہ شاید دینی لینی, کرنے لینے دینے دین ل جناب لیا تقسیم کر سارے نکاح شادیاں کر سارے معاملات جدو قرآن پڑے گا تین قرآن پیری زندگی کے ہر پاس رہبری کردا نظر آئے گا نا دستا ہی پیار نہیں نکاح عورت مرد کے میں رہن اے رہتا کہ شبش جڑے رہن رہے فرنڈ لینا فرنڈ بویا کھاتا لندن چلتا ہی مدی دے تاجدار نے جڑے انسان دین تیار کرنے ہوں نے انہوں واستے رب سونا ڈنگر والا کام نہیں رکھ गवाह भी जरूरी दे हाजी निकाहे वास्ते इजाम कबूल हों बे बैठे होना गवाह बनाया जाए हथ महर मुकर की जाए हर साधु पाबंदी करके ताकि इंसान अपनी जरूरत शहर वाली जब पूरी करे कुत्ते सूर वागू ना पूरी करे موی دنیا تین سے مخلوق انسانوں کے نظر کوئی تعلق نہیں ہاں انسانوں کا کیا کام ہے انسان وہ ہے جو نبی کی شریعت کی زنجیر میں رہتا جن مرضی گرل فرنڈ فرنڈ ہے کتیا کامیا ڈنگر دو ہی طرح کے ہوں کوئی چون لک آئے کوئی بگار لگا کوئی دو لت آئے میں یاد رکھنا جڑا نبی پاک سرکار دے دین دی قید تو ہارے سمجھو دو لگتا آئے ہے انسان وہی ہے کیونکہ اللہ نے انسانوں کے لیے ایک ہی نمونہ تیار کیا ہے جس کو محبوب خدا کہتے ایک <سلام> اللہ واقع شریر نے انسان بنایا جنو سارے انسان واسطے اللہ نے نمونہ بنایا نہ لگو مفی سو لا ہے اس چڑ باس بھائی قرآن کا ہاتھ میں آج ادا چھوڑا باہر بلے بلے نقی سرکار نے دس ہے آقا نے فرمایا کہ جب چھے کام ہوں گے اس سے پہلے اللہ سے موت مانگ لینا حدیث ہے جن میں سے ایک کام یہ بتایا کہ نوجوان لڑکے نو عمر کٹھے ہو کے قرآن والے آخن گے تو تار سر سانو قرآن سنا اور سر نال قرآن سناوے سنا گا کہ وہ سر سے توجہ گی بھی اللہ کو متا پر خدا کی قسم کرتے ہیں قرآن کو سور کی ضرورت نہیں قرآن کو بے سری کتاب تھوڑی سر ہوے من اس قرآن سمجھ عمل قرآن سمجھن والا عمل کرا مسلمان ہی جا پوری دنیا کے انسانیت واسطے مثال بن جانا اللہ قرآن محفل سے بتھی کی وجہ ہے قرآن چلن والے جو نہیں نے مگر محفل پجاتا ہزار انسانوں گل بچا اور سب کے جاوا بدلتے شہید دوست سمجھن والے سن چلن والے سن تو میں پورے پی پی ہالے اتر ہی نہیں سن بارے نہیں تھا بدلتے وہ چند آیا کئی روپ سونے بدل گئی کی دنیا کہنا انسانیت کی خدمت انسانیت کی خدمت یاد رکھنا کس کی بولو بولو بولو انسانی کو بلند بار آن کو انسانی معاشرے کو مومبتا گل سمجھا جائے انسانی معاشرے کو اے انہ چاننا کی لڑ بھی نہیں دے انسانی معاشرے کو تیز رفتار کارو کی ضرورت نہیں انسانی معاشرے کو ایسے دیتے ہیں اور انسان کو انسانوں کی زمین پر رہنے کا دور سکھا دیتے ہیں پر کی کوئی ایسا کا آنا دیں جس گلامی کی زنجیور توڑ آکا ایسا وہ آپ بڑے سوکھے جلدی محبت گلامی گنجیر گال چاہیے کھڑے ہر سانو کی پتا یہ گلوں کا ہے خدا کی قسم کر کے آنا حفیظ جل اندری فرما رہے فرما نے غلامی میں بشر غیرت قائم رہ نہیں سکتا غلامی میں بشر غیرت قائم رہ نہیں سکتا سبا سباد صبر سے کوئی مصیبت سہ نہیں سکتا غلامی میں بشر ہی پھول جاتا ہے پہن کر تو نت کا خوشی سے پھول جاتا ہے اللہ دیا بندیا جڑا سب گلامیا کے پتے لا لے ایک لب کے حکم بھی گلامی کا پتا گالے سے آخ نہ سبھا دل اللہ قرآن فرما ایک غلام گلام ہوگے دو آقا اللہ ہونا گل سمجھ مینو ایک نے پوچھا آندہ چشتی اللہ نے چار شادیاں مرد آستے اجازت رکھی کہ کنیاں شادیاں کر سکتا ہے لیکن عورت آج سے چار خسم کرنے کیجازت نہیں میرے کو پوچھا بلکہ پوچھا کہ کتاب سامنے پی ہے آ, اس کتاب کا نام ہے جدید تحریک نسواں اور اسلام ایک لڑکی ہے انہیں لکھا پروفیسر فریا بکو پروفیسر اس لکھے مہابالا دنیا بھی تاکہ گل پک جائے مالی کرے نا تو میں اخبار پڑھیا اچانک گیا ماحول گل کر ضرورت پوری کرنی پی کتاب لکھا کہ وزیر تعلیم نے کہا عورتیں چار شوہر کیوں نے رکھیں یہ تو ظلم ہے <laughs> <perilous climb> عورت مرد برابر ہونے چاہیے جب مرد چار رکھی پھرتا ہے تو عورت کو پابندی کاغذات پہلی گل تو کہ مسلمان تو وہ ہوں اللہ رسول بڑے قانون اعتراض نہیں سچا من آخے میری اقل نک اسے نہیں پہنچ سکتی اب رسول کو اور دوسری گل حکمت کہ بڑے بچوں تک واپر نہیں دین کوتے کیوں اپنا منافع کھے پہنچے मैं बोली हम गल समझ एक तोमत यह बजुर्ग लिखे चार डंगर चौक एक प्याले पा छोड़ आखो बखरा बखरा करो हो सकता बीवी जो एक होसम कि हो چار ان میں روکا نہیں لگا بات آتے میں روکنا پیا روکنا روک تھوڑا جا ہوں میں روکنے سہور آخ میں چار لیکن میں ہر چار ڈنگر کا وکرا ہو سکتا نہیں سونے جن چار تھی جمے گا کھڑے نال تو میں چلیا اتنے عورتیں بھی ٹوڑیاں وہ آدی نے بلے بلے بلے بلے بڑی بارے کی گل کی شوال بھی گا کرو بچارے پیدل ہوئی پہ وہ بھی مست ماری ہوتے وہ ہزار بل بار بھی گلو باقی ٹھیک ہے چار ہونے چاہیے یہ بڑا گلک ہو کھانا خراب ہونا سان تنگ کر کے رکھا ہوا چلیے گل سمجھیے ایک عورت چار خسم ایک این کھچے گا دوسرا اہ کھچے گا تیسرا چوتھا چار جا پی جمے گا لانے گا لگی کہ آخو گئے میں کیا چلیا اتنے عورت بھی بلے بلے بلے بلے بڑی بار بھی گل کی سو چارے پیدل ہوئی پہ وہ ماسک مار ہو سکون آ باقی ٹھیک ہے چار ہونے چاہیے بڑا گلک ہوا خراب ہوگا یہ سان تنگ کر کے رکھا ہو چلی گل سمجھیے ایک اور چار خسم ایک کچے گا دوسرا گا، ایت گا، چوتھا گا، ایک اللہ قرآن ہے، ایک ہو گم چار دو ہوا اوکھا ہوا ایک گلام ہوا ہو چلیا ہوائی آپ بچارے جی رسے نو کچھ دے دو پھر آ جاتی باری لے آکا بڑائی فرا بخیر کوئی کھچ دیا پی پاپتے پی ٹوٹ دین اسلام کا اشان ہے اللہ کاف بندے سارے آکا کے گلام ہوں ہائے ہائے راشنا اللہ لینا مدینے دے تاجدار دین جی سلتے جماج متروا لگتے ہیں بندوں جب دین اسلام زندگی کے ہر شو دخل در شو کا نبی ہوا الیکشن آٹا نال آ سکتا ہے کلنگر لاہور اما اقبال فرما ایسی کوئی دنیا نہیں افلا میں چیزا پہ میں اکبال میرے سمجھاوا اقبال میں ساری رو زمین مینو کوئی جی دنیا نظر نہیں آئی جس دنیا وچ نبی سرکار دین دینس تخت دین بغیر جنگ اور مر کے تو ہاتھ آئے یہ مطلب ہے آج مول بھی ہیں وہ لب لیں دنیا جب دین کے بیشاہی کا ترک بغیر کسی ہند لگن فٹکڑی لگن تو لب جی خیال ایک تاریخ الیکشن لڑتے کھڑے ہیں ان چڑا نو جی پتا ہوں دا دا کہ نام رکھو جی الیکشن اخت کبلے آدمی قانون نافذ ہوتا مدینے کے ساجدار تو ہلون کے ہار سب تہلا نہ انیکشن لگ جنگے بدل کر ایماندار دس بدر ہوئی ہے تو نہیں ہوئی بولو الیکشن ہوتا تو پھر الیکشن ہونا پچ تین سو تیرہ دجے مر ہزار جتنا کنے سی جس گرانسی کا کم ایک مور بھی ایک کشور والے پاس سرحد والے وہ کل بھی کلوتی پسا بہ جائے اور میں کیا ترا پسا بہ جائے جہاں بلوان سوی نا لڑے وہ جیتیا بھی ہریا بھی ہریا وہ جی جیت جا چڑیا گیا سر شہر گی ڈائی تھرے جا کر ہار دیا کرانت ڈل جی نہ سم کر کے اللہ ہو رہی اور میں نتیش سرکار کے تین ہفتے ہمیشہ شہیدہ کے خون کی ضرورت پڑ گئی پہ شہیدوں کے خون کے بغیر نبی سرکار کے تین کے حساب کریں گے کی رسم کری اور انسان نہیں چل سکتا وہ ایسی مریضہ ہے جب خدا کے ارسوں کا خون زمین پر کھلتا ہے خدا کا ارش ہل جاتا ہے اللہ فرماتا فرمانہ نا فکور تھے رشک والا کترا جڑا زمین پہ دیا ہے یہ تو مل ساڈے کو لو اصان مل پہ آئیں گے ساری دنیا دفاع پاسوں ہو جائیں خون کے قطرے دنیا دیا طاقت خون دے قطرے کا کبھی جناب مقابلہ نہیں کر سکیا نہ ہی نہیں پورا کر سبحان اللہ خدا ہی قتل کر دیا سک آخر کسی اسلام جن ہوتا ہے ہر کر بلا ایسی آپ خدا بھی بندہ چل جاؤ فرماؤ اور چنگے اللہ قرآن میں چندہ رہا ہوسو لو مل ہوتا مل ہک ہے رحو آوی کل مزہ نہیں آیا اگر آپ میں میں اپنے رسول میں ہاتھ دے تاکہ ساری دنیا کے دینا دے دین اپنے دین اسلام نالت کر دیا قرآن خدا ساری دنیا کے دین گال بول بولو بولو الا آل فرما میں اپنے رسول پاک دین دے کے بھیجے اس واسط بھیج کہ दे میرے دینال کر داری دنیا کے دیتے ہر دین مطلب جب کوئی بھین رہے نبی سرکار کا دین کو غالب اس طرح ہوئے کہ کافر اتر بھی حکم نبی پاک سرکار دے دین سکار چلیے رین پاوے دے پہنچے اپنے پوتوں کی پوجا کرنے میں کری جان مگر جہے احکام ہر گل سمجھ جہے احکام اصا انسان واسطے قانون بنائے ہیں زندگی اس قانون کے تحت بسر کرنا سب بے لگام بھی چھڈنا نبی شریعت کا فیصلہ کافر یا مسلمان ہوگا کی ہو یا مسلمان ہو کافر رہنا سو پھر ضروری اس مسلمان جناسمان کا قانون چلے گا آتے نے زندی کافر جہاں ہر جی ہر جی کافر صورت یہ کہ یادے دے تحت رہے گا مسلمانوں تو کمرے مڑے گا یا پھر سرکار کڑائی کی تو جائے گی طرح کا دور کر دیا جائے گا جی رہنا سو دنیا پہ تو پھر حضور سرکار کے قانون اگلے سے لینا پڑنا ہے یہ سا ہے کافر سونا ہلا فرما کہ کچھ ساری تعداد کو کافر مقابلے ہوتا ہے کافر جو ہے سڈے قانون پا کا پابند ہو مطلب چوری کرے مسلمان ایک مثال چور چوری کرے تو ہوئے مسلمان ہاتھ کافر چوری کرے تو ہاتھ قدر نہیں لگی قانون ری رہے تو بندیا جدو خالی پی نا سنیا کافر واسطے بھی قانون بڑا چوڑے معلوم ہوا ساڈا قرآن خالی مسجد واسطے نہیں آیا کیونکہ کافر دیا مسجد نہیں ہوں روزہ نہیں رکھنا مگر انہوں واسطے بھی اللہ نے قانون بنا واسطے قانون پابندی کرنی معلوم ہو یا سادہ قرآن نبی اسلام خالی مسجد واسطے نہیں آیا ہو بلکہ اپنے دین کو اللہ نے اپنے رسول بھیجا اس واسطے تاکہ حبیبہ جس جاتے کوئی انسان بیٹھا ہوا وہ میرے دین کا پابند ہوا ہو آزادیت نہیں دینی سونے ساتھ نے سیوا کرتا ہے مدینے کے تاجدار نے پہلی جنگ سب کو علاوہ مدینے کے تاجدار نے پہلی جنگ جیڑی جنگ پکڑ لڑی سی اب نبی بار سرکار نے کافر نوشست دے سکتا ہو قانون اگے آخر کا مسلمان اگو اپنے آئے ہوا مٹی واؤن کی کلوڈا نہیں دہشت گرد میرا سوچ کے خیال وہ بگیال کہا بکری لگا نہیں تو خراب ہوے تھے دہشت گرد تو ہے ہی کو نہیں کچھ سنگھ لیے کون شرم نہیں آتی تیرا کھانا خراب ہوے وہ آ جی سنگ لی بچا دہشت گرد جی ہم اسماجی حاصل کریں تمام اعتراض کرے نا وہ منافق ہوں اللہ تعالی علم شان فضائل مینو خوشبو پی میں جو رب کی طرفوں جانتا تو تھی نہیں جانتے اچھا جبا نے کڑتے دوتے خون لا کے کڑتا پیش کی جواب دیتا کہ واقعی مار کیا کھڑے ہو فرمایا تھی آپ نے बाल लाक। अम्रा। पुत्रो घाड़ के आए खड़े गए पुत्रा मनसूबा किड़े खून भी कुर्ते ला के आए खड़े तो सारा कुछ इन्ने बंदो दवाई पर देंगे آپ فرما نے گڑی کھڑے جے من گڑت گل پا کر سبر جمیر میں کرنا ہے تو ایمان دس حال نبی دو تراض ہوئے جی نہ جانتے من نہ جو باقی خواہ آئے توجہ نہیں ہو فرمائی پکا ٹھاڈا جب دسا گھڑی کھڑے گے آپ کا رونا کیوں واسطے نہیں پتر مر گیا کھڑے سن آپ سرکار اس واسطے رندے سن امام سفیان فیضی اللہ تعالی انہوں کے حوالے شعب امانچ لکھا ہے جد حضرت یعقوب نے حضرت یوسف ملے دنے، تو یوسف والے اسلامی پتا ہے تو ہے میں اس پاستے نہیں تھرو مدا سک میں اس واضح روا سا میرے پتر تو کدر تین جدا نہ ہو جاوے حکم ہے معلوم ہوا جا مراد ٹائنا سوال کردہ چارے اکلا جہالت اعتراض کر روشنی ہو جائے تو نبیا دے نو بڑا والا رب چلاو والا رب کوئی آپ چل رہا کردہ اتراض حدیش میں آیا کھیل مارشل کو چاہے تمہیں چین جانا پڑے بچارے اویلیبل لٹرین لکھنا رہے نا سوال لکھے بادل کر چاہے چین جا میریا کوئی تو میرے جواب شمار سدیش پاک میں تو ایسا پوچھنا ایک سوال کرنا یہ حضور کا فرمان مام ہے ٹھیک جی یہ مطلب یہ ہوئی جاسی اج لڑے جے थी, थी, थी, थी. سوا لاکھ صحابہ ہوئے اولیاء امام کوئی ایک ثابت کرو جڑا تعلیم حاصل کرو اچھا میں پوچھنا توجہ میں پوچھنا یہ حدیث دا مطلب چودہ سو سال بعد یہ اگریزی گونگڑو نمجھ آیا صحابہ نو سمجھ نہیں آیا حدیث امام حسن پاک نو سمجھ نہیں آیا یا سمجھ آئیے تو انہیں عمل نہیں کیتا جی انہیں عمل نہیں تھی کرنا تو کرنا قائم توجہ نہیں فرمائی کرنا مخالفت پوری ہر حدیث کی حدیث مخالفت عملی طور پہ سکھ جی پوری مخالفت میں پوچھنا وہ عمل کتوں پہ کرتے حدیث اچھا ایک ہو سٹ مارا مارا دسوڈے ملک کے مدرسے باہر ملک بال پڑھ رہے سن وہ حکومت کھتے چین والی حدیث کدھر گئی سکھان تو میں پوچھنا سکھو اور تک چنے مل بولوی قرآن حدیث شریعت حدیثیش نہیں آنا یہودی بک بک سکھانے لندن تر جاؤ لندنوں ایتھے آ جاؤ ایتھے آ جاؤ نبی پاک دا فرمان حدیث قرآن شریعت آم انسانیت دا علم دا گواہ معلوم ہوا یہ لانتی حدیث حدیث پاک دا مطلب گڑیا ہوا ان کا مطلب صرف کیڑا جڑا نبی ہوں دس جس ہدایت <مزونج> بھی بھی have. حاصل کرنے مدینے تین سفر کرنا پو مشقت کرنی پویا جی گھر نہ بیٹھے دا علم حاصل کرنے خاطر جن مشقت اٹھا پ تا کر کے اے بھی دلیل قرآن ہی مل دیئے جو حضرت موسا کلیم السلام نے جدو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نو ملو ان کو آپ نے اپنے ساتھی نو فرمایا او ام گیا مینو اسی سال, سال ترنا پیا پر او ضرور ملا گا علم لائن کنے سال ترنا پیا قرآن خدا دا سولہ سپارہ پڑھ دے پندرہ سوی سال مطلب نہیں تو چاند نہ جا پہنچے سال نہ ٹورے مقصد کی سی کہ مجھے اینا بھی مشقت کرنی پی نا میں رب سونے دل واسطے ضرور جا مطلب یاد ہے جھوٹا مطلب جی کٹ ایک حدیث یاد ہے باقی حدیث قرآن جو قرآن حدیث شریعت سیکھو وہ تے کوئی سکھتا کوئی سچی بولی تو مول بھی بنا درتا مول بن گیا کھاوے گا پچھا ندی قرآن حدیث دیا آیات حدیث سو دو سو نبی علم سارا کچھ پی گیا ہے انگریزی بکواس ایک حدیث دسو بھائی یہ حدیث ہے نا اس حدیث عمل پکڑتے ہاں یہ مطلب ہے جا سکول پڑھے پڑھا پو سکھتے سکھا حضور دے فرمان چمل پہ ہوں اچھا یہ دسو بھی اس پہ پیسے کون سارا نظام تعلیم یہودی پیسے ڈالر دربا روپئے تا پڑھا پیا ہوں میں پوچھنا وا یہودی حدیث کا دشمن ہے جو دوست حدیث عمل یہودی کیوں تک ہے گا و قرآن پاک نٹی کھانے سٹ دے رہے ہیں اچھا قرآن ٹٹی کھانے سٹ دے پائے ایک حدیث تے عمل پوری قوم کو کرا رہے سبحان اللہ! سبحان اللہ بے زمیری بھی اخیر بیس تراوی کے حق میں وضاحت فرمائیں بیسطرا بھی پہلی تو گل یہ قوم بھی سوکھا کام پسند کردی ہاں جی وہ آدھے چھتی جان چھٹتی ہے کتے ایمان کور تین تلاک دے بینا تین بریلوی تین تلاک رن کٹیاں ہوں کیونکہ ساری فکایت ساری شریت چ کوئی اگاں اجازت نہیں مڑ نکاح نہیں کر سکتا جن دوسرے نکاح نہ کرے, دا کرے دے بڑا مومن ہے اللہ رفول کا دیوان ہے غوث پاک یہ کی کردہ وابی کوتوا لیا وابی بن کے رن وسا آہا آہ آہ آہ سبحان اللہ کیونکہ سوکھا جو ہے माया सी सुनिया कुड़ गया उन्हें आख्या नहीं जाएगा माया आख्या चलो बल तुसी रखो अपना मतलब मैं मुड़े देना मुराद जरा भी इतना समझावाना सही अठ सौखिया जो बल च मैं आखा तो थोड़ू परो ही ना प्रौला ही मुखिया होर सौखा مسئلہ دلیل فاروق آزم عثمان غنی مولا علی حسن حسین بھی پڑیاں میرے تے فرمایا وہ صحابی صاحبی اندر پیچھے لے تے ہدایت پاڑا ستر لاکھے چلے وہ آلے گمڑاہ وی آرہ بت نے میںک محدود سان گار بھی کھڑ لانو ایسا گسا لگتا سی نہ رب نرب نہ نہ تریمان کوئی ایڈا دھچکا بجتا سات ہی امرت جا پائی تا کر کے نا اپنی کتاباں لکھیا سب سے پہلا بیتی تھا سب سے پہلا بیتی عمر تھا اندر فیلائی ظالماں میرے مستفا فرمایا ایک بکر بگا عمر فرمایا جو میرے بعد تو آنے والے نے دے پیچھے چلے جی ایک ابو بکر عمر سونے مولانا مسعود صاحب میرے پیچھے چلتے ہیں سارے مولانا مسعود صاحب کیلتے جی میں گل تو جی تو مینو فاٹ آخرا کتنے تم آخر مگر چلو تھی یار پھر میں پچھے چلو انہاں ایسے پیچھے چلتے جی फिर मैं तुसा क्यों चल दो देना इन पिछले नहीं तेरे पिछे पलने ही मगर चलो साढ़े ने भी फरमाया हदीश सियासा हदीस दिताब की हदीश फरमाया मर गए मेरे बाप आवगे उन्होंने पिछले चलिया जे معلوم نہیں رسول عمر کی سنت نہیں رسول اللہ کی سنت نہیں ہزور میں فرمایا بے سنتی عبدُ عَلَيْهَا فرمایا میری سونت قابو پکڑو میرے خلاف راشدین سنت قابو پڑو نوی خالی فرمایا میری سنت فرمایا میرے خلیفے راشد جہدایت والے دی سنت مطلب سنتنا ضروری رسول اللہ کی سنت سے چلنا ضروری ہے نبی چون خلیفہ کی سنت چلنا بھی ضروری ساری مجبوری توجہ جڑا ہے نظر دے صحابہ ابھی پڑھیا تو نہیں پڑھتے انہیں بدت کی غلط کم کیا آخ تھی کر سانو گلت رہے دن جی صحابہ کھلو آسان کھلو چل گئے تحبا چلاوا کوئی ہوبھی تجونی جدھر تینوں جنت لبی ملیا تو تریات اگر کوئی نبی بھی کم کرے رو نہ کرے تبدت تو میں پوچھنا کہ جمعے دی جڑی دوسری اذان ہے نبی پاک نے ایک دائی ایک دن ہوں گے سنور دورے حضرت صدیق اکبر کے دورے ایک بانگ ہوں جمے کی حضرت فاروق کے آزم کے دورے حضرت عثمان کے دورے بانگ شروع ہوئی جمے بانگ کس دورے شروع ہوئی حضرت عثمان نگر نہیں ہوں سر پوچھنا یہ جمے دیا دو بانگا بھی پڑھتے تھے عثمان تو پہلو وہ کام شروع کرے حرام ہے جدت ہے جڑا ادو بھی بعد شروع ہے وہ ازان حال جائز ہوئی ہے مسیحت نہ وہ مسیح چ نہیں دو بانگا ہو نہیں کرنا نبی سجنا نبی سونا قسم خدا دی قرآن دی تفسیر نبی کا امل نبی تفسیر صحابہ دی زندگی ہے جو صحابہ اکھا بند کر کے بہلا شریف مولا جنت را صرف بنایا جی صحابہ چلا ٹھیک وی تراوی کی کوئی قطر رہ گئی میں راج سے ہوو گے کیپیٹلائزم پرنسپل ہیڈ ماسٹر صاحب گورنمنٹ ہائی اسکول چونگا کچھ گزارش ہے مجھے آج گھر پر ضروری کام ہے جس کی وجہ سے میں سکول آدر نہیں ہو سکتا میرے من فرما کر مجھے ایک یوم کی رخ سے تنازع فرمائے اہم نوازش ہوگی اللہ کرے تو ہمیشہ نام ہے اس طرح اور وضو اور نماز کا طریقہ کیا ہے یار گار سنو اللہ میں اس ہوئے کراون نہیں آیا بیٹھا ہاں جی نہ میں اگلے دن پر جاما لاہور بابا شیر کی گل ایک بندہ بیٹھا میں اس طرح نہ فکری گلا کر فکر جگا زمیر جگاون والی تمہوں ذرا کو لگیاں